بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم شلاہ ہم کو سیدھے رستے پر رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا جن پر تیرا غصہ بھی نہیں ہوا اور جو راستے سے بھٹکے بھی نہیں سبحان ربی کا ربیل عزت اما یہ فون وسلام المرسلیم والحمد للہ رب اللہ کئی درسوں میں اییا کنا بدو و اییا کنستین کی تفسیر اور تشریح وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کی ہے عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کی تعریف کیا ہے معبود کون ہوتا ہے اور پھر ہم نے بیان کیا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں कौन کون, کون سی ہیں اور عبادت کی ہر قسم کے متعلق ہم نے بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ مسئلہ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے میرا خیال ہے کہ آج سورت فاتحہ کی تفسیر کے متعلق یہ تیسواں یا اکتیسواں درس ہے ان تیس درسوں میں سے دس بارہ درس صرف اییا کنابود و اییا کنستین کی تفصیل اور تشریح کے متعلق ہیں آپ کے ذہن میں یہ بات لازمن آئے گی کہ الحمدللہ کی تفسیر پر اتنا زور نہیں دیا گیا رب العالمین کی وضاحت پر اتنی بحث نہیں کی گئی اللہ کی صفت رحمان اور رحیم پر اتنی طویل گفتگو نہیں ہوئی مالک یوم الدین کے ترجمے میں اتنے دن صرف نہیں کیے گئے یا کنابود و ایا کنستین کی تفسیر پر اور اس کی تفسیر اور اس کے سمجھانے پر اتنے دن کیوں خرچ ہوئے ہیں اسے اتنی وضاحت کے ساتھ کس لیے بیان کیا گیا اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ پوری سورت فاتحہ جو ہے اس سورت فاتحہ کا خلاصہ نچوڑ لب لباب ارک اور روح پوری صورت فاتحہ کی جو روح ہے خلاصہ ہے مرکزی مقام ہے وہ ہے اییا کا ناگود و ایا کا بلکہ صرف سورت فاتحہ کا نہیں پورے قرآن پاک کا جس کی ایک سو چودہ صورتیں چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں پورے قرآن پاک کا ارک خلاصہ اور نچوڑ وہ بھی یہی ہے ایا کا نابو دو و کا یہ پہلے ایک جگہ دیکھ لیں تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے سفر نمبر ہے دو سو صفحہ ہے دو سو سورت کا نام ہے سورت ہوت اور سورت ہوت کی پہلی آیت ہے صفحہ نمبر دو سو سورت کا نام سورت ہوت اور سورتحود کی پہلی آیت لام را اوہ کے مت آیا تو سم فسلت اہ یہ آپ کے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محکم بمینا مضبوط پختہ پکا اوہ کے مت آیا ہو یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا اس کی آیتیں بڑی پکی ہیں بڑی مضبوط اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں ہم نے اس میں جو براہین بیان کیے وہ بڑے مضبوط ہیں اوہ قیمت آیا تو پختہ ہیں مضبوط ہیں پکی ہیں اس کی آیتیں اس میں ہم نے بڑے دلائل بیان کیے سما فصلت سما برائے تاکیب ذکری اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے پکی ہیں پھر تفصیل سے بیان کی گئی ترتیب ملحوز نہیں ہے اس سما کا معنی کریں گے پھر یہ بات بھی سنو اوحکی مت آیا تو ہو بڑی پکی ہیں اس کی آیتیں سما پھر ہماری دوسری بات بھی سنو فسلت ہم نے اس قرآن میں ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے سما فصلت اس طرح نہیں گڑبڑ مچائی کہ کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی سمجھ میں نہ آئے فصلت پھر بڑی تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے ہم نے بیان کیا توحید کو بیان کیا تو کھول کے بیان کیا شرک کی جب ہم نے وضاحت کی تو اس کو بھی ہم نے کھول کے بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی آیتیں ہم نے بیان کی اسے معمولی نہ سمجھنا یہ کسی معمولی شخصیت کی طرف سے کتاب نہیں آئی کہ تم ایک نظر دیکھو پھر بند کر کے رکھ دو اسے معمولی نہ سمجھنا مل لدن حکیم ان یہ کتاب آئی ہے اس رب کی طرف سے جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا معمولی نہیں سمجھنا بڑے حکیم کی طرف سے آئی ہے خبیر اور وہ حکیم بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے کیسی عجیب اللہ تعالی کا انداز ہے اوکمت یا تو ہو اس کی آیتیں بڑی پکی ہیں حکیمت محکم ہے مضبوط ہے مل لد اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہوں بھیجنے والا جو حکیم ہے جس نے بھیجا ہے اس کا نام حکیم ہے اس کی بھیجی ہوئی کتاب کی یہ آیتیں ہیں یہ بڑی محکم ہیں اس کے دلائل بڑے پختہ ہیں پھر ہر ایک بات کو کھول کھول کے اس نے بیان کیا ہے تفصیل کی ہے تفصیل کیوں نہ کرے یہ کتاب اس ذات کی طرف سے آئی ہے جو ہر بات پر خبر رکھنے والے حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے آئی ہے حکیم کی طرف سے خبیر کی طرف سے آئے اس کی بڑی پختائیں ہم نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہنا کیا چاہتے ہو اتنی جو تمہید باندھتے ہو میرے مولا کہ حکیم کی طرف سے ہے خبیر کی طرف سے ہے آیتیں بڑی مضبوط ہیں آیتیں بڑی پکی ہیں مولا اتنی تمید باندھنے کے بعد کہنا کیا چاہتے ہو یہ کتاب سمجھانا کیا چاہتی ہے فرمایا اللہ, تعبدو اللہ یہ کتاب کہنا یہ چاہتی ہے کہ عبادت کسی کی نہ کرو مگر تو سارے قرآن کا خلاصہ کیا نکلا یا کا کا کہ عبادت ہوگی اس کائنات میں تو صرف کس کی ہوگی اللہ کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو. یہ ہے قرآن پاک کا دعوی اسی لیے قرآن پاک اتارا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو. نہ کی جائے ایک اور جگہ دیکھیے سورت کا نام ہے سورج زمر سفر نمبر ہے چار سو تیرہ سفر نمبر چار سو تیرہ سورت کا نام ہے سورج زمر پارہ ہے تیئیسواں سورج زمر کی پہلی آیت ہے جی مل گیا جی صفحہ نمبر چار سو تیرہ سورت کا نام سورج زمر سورج زمر کی پہلی آیت تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے یہ آیتیں جو ہم اتار رہے ہیں انہیں معمولی نہ سمجھنا کہ کسی عام بندے نے کسی عام شخصیت کی طرف سے یہ آیتیں آئی ہیں نہیں کان کھڑے کرو اور میری بات غور سے سنو تنزیل ال کتاب من اللہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے کس کی طرف سے اور اللہ وہ ال جو غالب ہے العزیز جو زبردست ہے العزیز جس کا ہاتھ سب سے اوپر ہے ساری کائنات زیر دست ہے اور وہ زبردست ہے الحکیم نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا بڑی حکمت والی ذات بڑا غالب بڑی طاقتوں والا بادشاہ انان زلئی کل کتاب بے شک ہم نے اتاری طرف آپ کے الکتاب ایک کتاب بالحق اس کے حق ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے اس کے سچ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے ہم نے اتاری آپ کی طرف ایک کتاب یعنی قرآن بالحق سات حق کے مولا منوانا کیا چاہتے ہو اتنی جو تمہید باندھی بڑے بادشاہ کی طرف سے آئی جو غالب ہے جو حکمت والا ہے جو زبردست ہے ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو اتارا یہ کتاب منوانا کیا چاہتی ہے بیان کیا کرنا چاہتی ہے فرمایا فابو دلہ فاو دلہ پس عبادت کر کس کی اللہ کی فابو دلہ پس عبادت کر اللہ کی مخل خالص لہ الدین خالص اس کی عبادت عبادت کار اللہ کی خالص اس کی عبادت جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو اللہ سنو للہ الدین الخالص اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص دین کا مینا کیا ہے عبادت یہاں دین کا مینا کریں گے عبادت اللہ سنو للہ الدین الخالص اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص چنانچہ میں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد جو ہے وہ ہے کا نابو و ایا کا نستہی. کہ میری ہی عبادت کی جائے میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے چونکہ ایا کا نابو سورت فاتحہ کا مرکزی مقام ہے اس لیے ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا چونکہ ایا کا نابدو پورے قرآن کا مرکزی مقام ہے اس لیے ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا بلکہ بلکہ یہ مسئلہ اییا کا و ایا کا نستعین۔ اللہ کی خالص عبادت کرنا اس کو شرک سے پاک سمجھنا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ہو, نہ بنانا یہ صرف قرآن کا دعوی نہیں ہے قرآن کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر ہم نے جو آپ سے پہلے نبیوں پر کتابیں اتاری تھیں ہم نے ان کتابوں میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا یہ جگہ ایک دیکھیے سفر نمبر ہے پانچ سو سفر نمبر پانچ سو اڑتیس سفر نمبر پانچ سو اڑتیس سورت کا نام ہے سورت ال آلہ سب حسم رب کل سورت کا نام سورت ال پہلے پہلی آیت پڑھ لیجئے پھر جا کے آخری آیت پڑھتے ہیں درمیان میں ساری سورت کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے اپنی بات مقصد کی جو ہے وہ سمجھانی ہے مل گیا جی سبھا پانچ صورت سورت کا نام سورت ال اس کی پہلی آیت سب ہسما ربک کل پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی پاکی بول پاکی بول اپنے رب کے نام کی ال جو رب سب سے برتر ہے اللہ اکبر جو ہوا سب سے آلہ سب سے برتر جو رب ہے اس کی پاکی بیان کر کیا مطلب پلیتیوں سے پاک ہے اللہ کو گندگی لگی ہوئی ہے جس سے وہ پاک ہے اللہ کو نجاست لگی ہوئی ہے جس سے وہ پاک ہے ہر چیز کی پاکی کا معیار الگ ہوتا ہے کپڑے کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیتی ہے اس کو پاک کر دیجئے بدن کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن پر ظاہری یا حکمی کوئی نجاست لگی ہوئی ہے اس کو پاک کر دیجئے لیکن جب پاکی کا لفظ آپ رب کے متعلق بول رہے ہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے جسم کو کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور تم اس کو پاک کرو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو شریکوں سے پاک سمجھو سب اسم ربے کل پاکی بول اپنے رب کے نام کی کہ میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے نہ میرے رب کی ذات میں نہ میرے رب کی صفات میں آپ کہیں گے یہ مینا آپ نے کہاں سے لیا یہ مینا میں نے قرآن سے لیا قرآن کہتا ہے صبح نہ وت آلہ اما یوشر کن صبح نہ اما یوشرے کن اللہ کی پاکی بیان کر پاک ہے وہ اللہ اما یوشرے ان سے ان کرتوتوں سے جو مشرق شرک کرتے ہیں کوئی کہتا ہے امبیا عالم الغیب ہیں کوئی کہتا ہے فلاں کرنیاں بھرنیاں والا ہے کوئی کہتا ہے وہ میری غائبانہ پکاریں سنتے ہیں کوئی کہتا ہے وہ مدد کرنے پر قادر ہیں وہ مشکل کشاہ ہیں وہ میرے حالات کو جانتے ہیں وہ فلاں بھی حاضر نادر ہیں وہ دا ہیں وہ گنج بخش ہیں وہ دستگیر ہیں وہ غوث سے اعظم ہیں وہ لجپال ہیں وہ غریب نواز ہیں وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کر دیا کرتی ہیں اللہ نے فرمایا سب اسم رب کل آلہ اے قرآن پڑھنے والے پاکی بول اپنے رب کے نام کی پاکی بول اپنے رب کے نام کی کہ میرے رب کا کوئی شریک ہو نہیں ہے نہ میرے رب کا کوئی شریک ہے عبادت میں نہ میرے رب کا کوئی شریک ہے الوحیت میں نہ میرے رب کا کوئی شریک ہے مابودیت میں نہ میرے رب کا کوئی شریک ہے اس کی سفتوں میں نہ میرے رب کا کوئی شریک ہے اس کے کمالات میں میرا رب شریکوں سے پاک ہے نہ کوئی نبی اس کا شریک نہ کوئی ولی اس کا شریک نہ کوئی پیر اس کا شریک یہ بیان کرو یہ بولو یہ بیان کرو یہ کہتے رہو کہ میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے میرا رب شریک سے پاک ہے آ اب آخری آیت پہ انا ہاضا انا ہاضا لفس سوفل اولا سو ابراہیم بموسا بے شک یہ بات انا ہاضا بے شک یہ بات کیا بات سب بے حسم رب بے کل آلہ ایک اور دوسری بات تو سرون حیات دنیا و خیروں اب کا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ بے رغبتی پیدا کرنا یہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا اور دل کو آخرت کی طرف لگا دینا اللہ تعالی فرماتی ہیں پہلی بات سب بے حسم رب بے کل آلہ اور دوسری بات دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا یہ دونوں باتیں لفظ ہم نے پہلے صحیفوں میں بیان کر دی تھی و ابراہیمسا ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک سے اللہ کو پاک سمجھنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ نے بیان کیا تھا حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں یہی بات تو میں بیان کی گئی یہی بات انگیل میں, میں بیان کی گئی یہی بات زبور میں بیان کی گئی یہ آ جاتی ہے کھولیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہنا میں یہ چاہتا ہوں نابدو و نستعین پر جو ہم نے زیادہ زور دیا تو اس لیے کہ یہ سورت فاتحہ کا مرکزی مقام تھا بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے بلکہ پہلی کتابوں کا دعوی بھی یہی ہے ہم نے یا کن آبود ویا پر جو زیادہ زور دیا اور بار بار آپ کو سمجھایا عبادت کیا ہے عبادت کی قسمیں کیا ہیں پکار کیا ہے نظر کیا ہے نیاز کیا ہے منت کیا ہے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ یہ زور ہم نے اس لیے بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر اور جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے تھے تمام نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد یہی مسئلہ تھا اسی لیے پیغمبر آئے تھے دیکھیے ایک جگہ سورت کا نام ہے سورت انبیاء سترہ پارے پہ جائیے جی سفر نمبر ہے دو سو اکانوے سفر نمبر دو سو بانوے سفر نمبر ہے دو سو بانوے آخری آیت ہے جی صفحے کی آیت نمبر پچیس صفحہ نمبر دو سو بانوے سورت کا نام ہے سورت انبیاء پارہ ہے جی سترہ آیت نمبر ہے پچیس آپ صفحے کی آخری آیت پہ چلے جائیں جی دو سو بانوے کی آخری آیت بمار سلنا من قبل من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا اے میرے پیارے پیغمبر آپ سے پہلے میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا من رسول ان کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی نبی ہم نے آپ سے پہلے ایسا نہیں بھیجا اللہ مگر نوحی ہم وہی کرتے تھے الہی اس نبی کی طرف ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی جتنے رسول بھیجے تھے ان کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے کیا وہی کیا کرتے تھے انہو لا الہ الا انا ان کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی بھی معبود ہو نہیں ہے میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے سوا کوئی گائے پکارے سننے والا نہیں ہے فا بدون جب میرے سوا اللہ کوئی نہیں تو عبادت میری کرو فا بون عبادت جو کرو تو میری کرو معلوم ہوتا ہے تمام پیغمبر تمام نبیوں کی طرف جو اللہ نے وہی بھیجی وہ وہی یہی تھی کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے کا ناب کا نستعین ایک بات کہتا چلا جاؤں قرآن ہے اور قرآن پاک بڑی عجیب کتاب ہے قرآن نے جو سورتوں کے نام رکھے ہیں نام رکھنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے مثلاً جس سورت میں چیمٹی کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت ان نام والی سورت جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت الناہل شہد کی مکھی والی سورت جس سورت میں گائے کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت البکڑا گائے والی سورت جس سورت میں عورتوں کے مسائل کا تذکرہ ہوا اس کا نام رکھا سورت النسا عورتوں والی سورت جس سورت میں دسترخوان کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت المائدہ جس میں جانوروں کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا سورت النا چوپائے والی صورت جس میں حضرت یوسف کا ذکر بیان کیا اس کا نام رکھا صورت یوسف جس میں شہد کی مکھی کا ذکر ہوا اس کا نام رکھ دیا سورت الناہ جس میں مریم صدیقہ کا ذکر ہوا اس کا نام رکھا صورت مریم یہ جو سورت انبیاء نبیوں والی سورت پیغمبروں والی سورت نبیوں والی سورت اس کا نام نبیوں والی سورت کیوں رکھا گیا کیا اس میں سارے نبیوں کا ذکر موجود ہے اس میں سارے نبیوں کا نام موجود ہے اس میں سارے نبیوں کے افعال اور اوساح موجود ہیں فلاں فلاں نبی آئے انہوں نے فلاں فلاں کام کیے نہیں نہ اس میں نبیوں کا نام ذکر ہے نہ ان میں نبیوں کے اوصاف ذکر ہیں پھر اس صورت کا نام الانبیاء نبیوں والی صورت کیوں رکھا ذہن میں رکھ لیجئے اس کا نام صورت انبیاء اس لیے رکھا اس صورت میں اللہ نے وہ مسئلہ بیان کیا جس مسئلے پر سارے نبی متفق تھے سارے نبی متفق تھے اور وہ مسئلہ تھا لا اللہ انا میرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں ہے اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے سارے نبی اسی مسئلے کے لیے آئے تھے تو اس کے زمن میں ایک اور بات آگے کہنا چاہتا ہوں مسئلہ ختم نبوت ہمارے ملک میں چلا سن انیس سو کی تحریک چلی ختم نبوت کی مسلمانوں نے قربانیاں دی غیر مسلم اقلیت قرار دو جی کو قربانیاں ہوئی جیلیں علماء نے بھر دی سڑکیں رنگین ہو گئیں ختم نبوت کا مسئلہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا پھر سن انیس سو چوہتر میں بھٹو کے زمانے میں یہ مسئلہ دوبارہ سر اٹھاتا ہے اور مرزئی غیر مسلم اقلیت قرار پا گئے سن انیس سو چوہتر میں ختم نبوت کا مسئلہ اہم بن گیا لوگوں کے زین میں ختم نبوت کی اہمیت بیٹھ گئی کیوں کیوں اہمیت بیٹھ گئی اہمیت اس لیے بیٹھ گئی کہ سارے مولوی جو ہیں وہ کسی مسئلے پہ متفق نہیں ہوتے لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر سارے مولوی متفق ہو گئے دیوبندی بھی متفق ہو گئے بریلوی بھی متفق ہو گئے مقلد بھی متفق ہو گئے غیر مقلد بھی متفق ہو گئے اہل حدیث بھی متفق ہو گئے سارے طبقے اور سارے فرقے اس مسئلے پر متفق ہو گئے لوگوں کے ہاں اس مسئلے کی اہمیت بن گئی کہ بڑا اہم مسئلہ ہے جی جس پر بریلوی بھی متفق جس پر دیوبندی بھی متفق جس پہ اہل حدیث بھی متفق یہ مولوی جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے انہوں نے اکٹھے تقریریں کی اکٹھے جیلیں بڑا اہم مسئلہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں ارے جس مسئلہ ختم نبوت پر دنیا کے مولوی اکٹھے ہو جائیں وہ مسئلہ تو اہمیت والا مسئلہ بن جاتا ہے اور جس مسئلے پر سارے نبی متفق ہو جائیں اس مسئلے کی اہمیت کا کیا اندازہ ہوگا جس مسئلے پر سارے نبی متفق ہو گئے جس مسئلے پر حضرت آدم متفق حضرت نوح متفق حضرت ابراہیم متفق حضرت اسماعیل متفق وہ ہے توحید کا مسئلہ وہ ہے شرک کی نفی کا مسئلہ جس پر سارے نبی متفق ہیں مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میری جماعت آج اسی مسئلے کی امین ہے جو مسئلہ سارے نبیوں کا مسئلہ تھا ہیت کا مسئلہ اور شرک کے خلاف جہاد کرنے کا مسئلہ تو ایا کنا بدو و ایا نستعین پر اس لیے ہم نے زیادہ زور دیا کہ یہ مسئلہ سارے نبیوں کا متفق علیہ مسئلہ تھا ایک جگہ اور دیکھی سو چھتیس سورت کا نام ہے سورت ہامیم شورا چار سو چھتیس سورت کا نام ہے سورت حامیم شورا پارہ ہے پچیسواں آیت نمبر ہے تیرہ بالکل سفے کے آخری لفظ پہ چلے جائیے سفا چار سو چھتیس ہامیم شورا پچیسواں پارا تیرہویں آیت آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں چار سو چھتیس سورت کا نام ہے سورت ہام میم شورا چار سو چھتیس سورت کا نام ہے سورت ہام میم شورا پارہ ہے پچیسواں آیت نمبر ہے تیرہ بالکل صفحے کے آخری لفظ پہ چلے جائیے صفحہ چار سو چھتیس حام شا پارہ پارا تیرمی آیت آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں صفے کا آخری لفظ لکم من الدین نے راستہ بنایا مقرر کیا مقرر کیا لکم تمہارے لیے من الدین وہ دین ماوسا بھی نوہن جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کس کو جس دین کا ہم نے نوح کو حکم دیا وہی دین ہم نے تمہارا مقرر کیا ولزی اوہ لئی کا اور جو ہم نے وہی کی تیری طرف اے میرے پیارے پیغمبر اسی دین کی ہم نے وہی کی تیری طرف بما وس نا بھی ابراہیما اور جس دین کا ہم نے حکم دیا تھا کس کو بولو جس کا ہم نے حکم دیا و سعینا وسیعت کرنا حکم دینا جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم کو وہ اور موسا کو وہ اور عیسا کو عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو نو علیہ السلام کو جس دین کے بیان کرنے کا ہم نے حکم دیا تھا اسی دین کا راستہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا, کیا تھا وہ ان عکیم الدین کے قائم کرو دین کو مضبوط پکڑو دین کو قائم رکھو دین کو ولا تفرقوفی ہے اور اس دین میں فرقے فرقے نہ بنو اس میں تفریق پیدا نہ کرو وہ دین جو ہم نے علیہ اسلام کا مقرر کیا وہ دین جو ہم نے ابراہیم کے لیے مقرر کیا وہ دین جس کا حکم ہم نے حضرت موسا کو دیا وہ دین جس کا حکم ہم نے حضرت عیسیٰ کو دیا وہ دین جس کی وہی ہم نے آخری پیغمبر کی طرف کی اس دین پر قائم رہو اور پھر کے نہ بنو کیا ہے وہ دین یا اللہ کوئی پتہ نہیں چلا ان لوگوں کو وہ دین ہے کیا جس کا حکم دیا ابراہیم کو جس کا حکم دیا حضرت موسا کو جس کا حکم دیا حضرت نوح کو جس کی وہی بھیجی آپ نے نبی پاک کی طرف وہ دین ہے کیا میرے اللہ اس کو بیان کیا اللہ نے صورت یوسف کے اندر صفہ دو سترہ القرآن یو قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک جگہ پہ اجمال دوسری جگہ پہ جا کے اس کی تفسیر کر دیتا ہے ایک جگہ پہ بات کو مختصر کرتا ہے دوسری جگہ پہ جا کے قرآن اس بات کو کھول دیتا ہے قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے وہ دین کیا ہے جس کا حکم دیا نوح کو وہ دین کیا ہے جس کا حکم دیا ابراہیم کو وہ دین کیا ہے جس کا حکم دیا موسا کو اس کو آ کے بیان کیا سورت یوسف میں سفر نمبر دو سو سترہ سورت کا نام ہے سورت یوسف آیت نمبر انتالیس آیت نمبر انتالیس پارہ ہے بارہواں مل گیا جی صفحہ دو سو سترہ حضرت یوسف جیل کی تنگ و تاریخ کوٹری میں دو آدمیوں کو خواب آیا انہوں نے دیکھا یہ بڑی نورانی شکل کا آدمی ہے اس سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں وہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے اور حضرت یوسف کو مسئلہ بیان کرنے کا موقع مل گیا پیغمبر استاد میں تھا موقع ملے تو میں رب کی توحید بیان کروں میں دین بیان کروں موقع مل گیا ان سے کہتے ہیں کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا لیکن پہلے تم میری بات سن لو پہلے اپنا تعارف کروایا جانتے ہو مجھے میں کون ہوں میرا بابا یاقوب ہے میرا دادا اسحاق ہے میرا پردادا ابراہیم ہے میرا باپ بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے میرا پردادا بھی نبی اللہ ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ اللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے خاندان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہمیں اللہ نے شرک سے بچایا اور توحید کی سمجھ اتا کر یہ تعارف کروا رہے ہیں تعارف کرواتے کرواتے کہتے ہیں ذرا دیکھیے قرآن پاک کی آیت یا صاحب اے میرے جیل کے ساتھیوں ہو یا صاحب سجن اے میری جیل کے ساتھیوں ایک بات بتاؤ ارباب متفر کیا رب ارباب جمع رب کی رب واحد اور جمع اس کی کیا ہے ارباب کیا بہت سارے رب کیا آ یہ جو حمزہ ہے اس کا مینا ہم نے کیا کیا استفامیہ میں کیا بہت سارے رب کیا بہت سارے معبود کیا بہت ساری چوکٹیں کیا بہت سارے مشکل کشا کیا بہت سارے حاجت روا خیرن ان بہتر ہیں الگ الگ الگ الگ بہت سارے رب بہت سارے مشکل کشا متفر الگ, الگ الگ کوئی صحت دینے والا کوئی بچے دینے والا کوئی مقدمے سے ریاائیاں دینے والا کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اور کوئی پتھریاں نکالنے والا یہ جدا جدا رب یہ الگ الگ مشکل کشا یہ الگ الگ معبود یہ بہتر ہیں ام اللہ الواحد یا اللہ اکیلا یا اللہ اکیلا القہار جو زبردست ہے بتاؤ یہ جدا جدا معبود بہتر ہیں یا اکیلا استفامیہ ان سے سوال کیا پھر کہتے ہیں ماتا بدون امندی اور میرے جیل کے ساتھیو جن جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو جن کی عبادت اللہ کے سوا تم کرتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ آسمان مگر وہ نرے نام ہی نام ہے نام ہی نام ہے نام ہی نام ہے اس کی وضاحت کروں نرے نام ہی نام ہے اندر کچھ نہیں اکھوں انی تے نام دی نور بھری نرے نام ہی نام اندر کچھ نہیں ہے حقیقت کچھ نہیں ہے نرے نام ہی نام ہے وہ, وہ داتا ہیں جی وہ گنج وہ بخشیں وہ دستگیر ہیں وہ غوس اعظم ہیں وہ لجپال ہیں اور وہ غریب نواز ہیں اور وہ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتی ہیں جی وہ جھولیاں بھرتی ہیں حضرت یوسف کہتی ہیں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے نرے نرے نام ہی نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں سمئی تموہا تم نے نام رکھے و اور کچھ کے نام تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے اللہ نے نہیں نام رکھے ان کے کچھ کے نام تم نے رکھ دیے کچھ کے نام تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے مانزل ما اللہ من سلطان اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان ہی جا اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری ان حکموں اللہ للہ حکم چلے گا تو کس کا ان حکم للہ امر چلے گا تو میرا حکم چلے گا تو میرا یہ جو ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں نا مذہبی جماعتیں جو سیاست میں ٹانگڑاتی ہیں وہ یہ ماٹو اکثر استعمال کرتے ہیں ان الحکم اللہ للہ یہ وہ اشتہاروں پر بیجوں پر لکھتے ہیں ان الحکم اللہ للہ حکومت ہے تو اللہ کی حکم ہے تو اللہ کا امر ہے تو اللہ کا میں ان سے کہتا ہوں یہ بیجوں پہ لکھتے ہو ان الحکم اللہ لہ اتنا تو تم نے لکھ دیا کہ حکم چلے گا تو اللہ کا آگے اللہ جو حکم بیان کر رہا ہے ذرا اس کو بھی پڑھ کے دیکھو آگے اللہ اپنا حکم بیان بھی کر رہا ہے ذرا اسے بھی پڑھو اس پر تمہارا کتنا عمل ہے اس حکم پر ان الحکم اللہ اللہ حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا اقتدار نہیں چلے گا مگر اللہ کا امر نہیں چلے گا مگر اللہ کا حکم نہیں چلے گا مگر اللہ کا اللہ ہی ہے حکم دینے والا آمارا اس نے حکم دیا آمارا اس نے امر کیا اللہ تابو اللہ تابو اللہ ہو کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے میرے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرو گے شرک کے خلاف یہ ہاتھ کرو گے تو کا پرچار کرو گے میرے سوا کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرو گے یہ ہے حکم بیجوں پہ لکھ لینا انل حکم ولا اور جب الیکشن کی مہم شروع کرنے کا وقت آئے تو داتا دربار پہ جا کے سلامی دینا یہ ہے انل حکم ولہ ل بیجوں پہ انل حکم عمل یہ کہ داتا دربار پہ ہم اپنی سیاست سیاسی مہم جا کے شروع کریں گے نہیں اللہ نے حکم دیا اللہ, تابدو اللہ ایہو کہ عبادت کرو گے تو کس کی پوجا کرو گے تو کس کی سر جھکاؤ گے تو کس کی آگے نظر نیاز دو گے تو کس کی مشکل کو شاہ مانو گے تو کس کو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا غور سے سنیے میری بات کو اور قرآن کی طرف نظر رکھیے میرے سوا کسی کی عبادت کا نہ کرنا میرے سوا کسی کو معبود نہ ماننا میری توحید کو تسلیم کر لینا اور شرک کے خلاف جہاد کر لینا الدین القیم ذالک الدین القیم یہ ہے دین پکا یہ ہے دین مضبوط اب چلے جائیے اس آیت پہ جو میں نے آپ کو حامیم شورا میں دکھائی تھی میرے پیغمبر جس دین کی نصیحت اور وسیعت ہم نے آپ کو کی یہی دین تھا حضرت نوح کا یہی دین تھا حضرت ابراہیم کا یہی دین تھا حضرت موسا کا یہی دین تھا حضرت عیسیٰ کا ان کی طرف بھی ہم نے یہی وہی کی تھی انعکیم الدین کے دین کو کیا رکھو قائم رکھو قائم کرو دین کو صورت یوسف میں آ کے بیان کیا وہ دین کیا ہے دین ہے اللہ تابود اللہ ہو کہ عبادت ہوگی تو صرف کس کی اللہ کی یہ ہے دین وہاں جو آپ نے آیت پڑی سورت حامیم شورا میں وہاں ایک لفظ اللہ نے فرمایا تھا ولافرکو دین کو قائم رکھو اور اس میں تفریق پیدا نہ کرو معلوم ہوتا ہے توحید کو بیان کرنا یہ ہے اصل دین اور جب شرک قوم کے اندر آئے گا تو اس کا نام ہے فرقہ واریت اس کا نام ہے تفریق اس کا نام ہے فرقے فرقے ہو جانا اس سے منع کیا کہ میری توحید کو مانو اور شرک کے قریب ایک جگہ اور دیکھ لیجی صفحہ نمبر چورانوے جی یہ تیسری آیت ہے جس میں ہمارے ہر دفعہ آخری سطر آ رہی ہے صفحہ نمبر چورانوے سورت کا نام صورت النساء آیت نمبر ہے 163 مل گیا جی پارا چھٹا چورانوے سفا سورت کا نام سورت النساء نسا آخری سطر انا اوہینا الئیکا بے شک ہم نے وہی کی علیکا آپ کی طرف اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے وہی کی آپ کی طرف کماؤ ہے الا نو جس طرح ہم نے وہی کی تھی کن کی طرف نو کی طرف ون نبی نا اور باقی نبیوں کی طرف ممبادی ہی جو حضرت نو کے بعد آئے حضرت نو کے بعد جو پیغمبر آئے ان کی طرف ہم نے وہی کی جس طرح ہم نے آپ کی طرف وہی کی وا نا ابراہیم اور ہم نے وہی کی ابراہیم کی طرف وہ اسماعیلا اسماعیل کی طرف وہ اسحاق اور حضرت اسحاق کی طرف وہ اور حضرت یاقوب کی طرف وال لسبات اور یاقوب کی اولاد کی طرف اسبات میں نا اولاد حضرت یوسف نیچے والی ساری نسل جو چلتی آئی ان کی طرف جو وہی کی وہ عیسا اور جس طرح ہم نے وہی کی عیسا کی طرف و حضرت ایوب کی طرف وہ حضرت یونس کی طرف وہ اور حضرت ہارون کی طرف و, حضرت کی طرف و, اور, حضرت کی طرف و اور حضرت سلیمان کی طرف وہ آتعینا زبورہ اور ہم نے دی تھی داؤد کو زبور اشارہ رب کرنا چاہتی ہیں کہ میرے پیغمبر جس مسئلے کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے زبور میں بھی ہم نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا جو ہم نے حضرت داؤد پہ کتاب اتاری تھی اس میں بھی ہم نے یہی وہی کی تھی کہ لا الا اللہ و اس اسایت کو ذرا غور سے سنیے اور اسے ذرا نوٹ کیجئے کس کس نبی کا نام لوں میرے پیغمبر جو نبیوں کے نام لینے لگ جاؤں تو قرآن ناموں سے بھر جائے کس کس نبی کا نام لوں بڑے بڑے ال ازم پیغمبروں کا نام لے لیا کہ ان کی طرف ہم نے وہی وئی کی تھی جس وہی کا تذکرہ ہم نے قرآن پاک میں کیا میرے پیغمبر رسول ہوئے کئی رسول علی کا ان کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے کئی رسول ہوئے قد کسس نہم ان کے قصے ہم نے آپ کو سنائے حضرت آدم کا قصہ سنایا حضرت شعیب کا قصہ سنایا حضرت یوسف کا قصہ سنایا حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا حضرت اسماعیل کا واقعہ ہم نے آپ کو سنایا کئی رسول ہوئے ہم نے ان کے واقعات آپ کو سنائے من قبلو اس سے پہلے لن اور میرے پیغمبر کئی رسول ایسے بھی ہوئے ہیں لم نکس علیہ کا جن کے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے کئی ایسے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں کہ ہم نے ان کا نام بھی آپ کو نہیں بتایا ان کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا ایسے پیغمبر بھی آئے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا سب کے عالم ہیں سب کو جانتے ہیں عالم الغیب ہیں آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے ان کی تردید کر دی اللہ نے اللہ نے فرمایا ہر ہر چیز کو تو جاننا بڑی دور کی بات ہے میرے پیغمبر کئی نبی ایسے آئے ہیں جن کا آپ کو پتا کوئی نہیں ہے کئی رسول ایسے آئے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بتایا نہیں ہے ان کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیے وکل مل موسا تکلیما اور ہم نے موسا سے کلام کی تھی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں سارے نبیوں کی طرف یہی وہی کی گئی تھی نابو کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو موسیٰ کو بول کے ہم نے یہی کہا تھا کلم اللہ ہو موسا تکلیما موسا سے کلام کی ہم نے تو یہی ہم نے موسا علیہ السلام کو کہا تھا نکالیے ذرا صورت سفر نمبر ہے دو سو بیاسی شاہ جلدی کیجئے سفر نمبر دو سو بیاسی سفر نمبر دو سو بیاسی سورت کا نام ہے سورت تاح پارہ ہے سولہواں آیت نمبر ہے بارہویں آیت نمبر بارہویں نیچے سے تیسری آئے سطر دو سو بیاسی سفا سورت تاحرت علیہ السلام کو آگ نظر آئی بیوی درد زی میں مبتلا راستہ بھولے ہوئے ہیں مصر کا رات کا وقت سردیوں کا موسم راستہ بھول گئے بکریاں ساتھ بیوی بی دردزے میں مبتلا آگ نظر آئی ابھی پیغمبر نہیں بنے حضرت موسیٰ علیہ اسلام اپنی بیوی بی سے کہتے ہیں انیانست نارا میں آگ دیکھ رہا ہوں میں وہاں جاتا ہوں میں وہاں سے انگارہ لے آؤں گا یہاں آگ جلائیں گے آپ کے سردی دور کریں گے اگر میں آگ لانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہاں آگ ہے آگ کا جلانے والا بھی کوئی ہوگا کم از کم اس سے مصر کا راستہ تو پوچھ, پوچھ لوں گا ابھی ابھی نبوت ملنے والی ہے ابھی نبی بنے نہیں لیکن چند لمحوں کے بعد نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا جانے والا ہے لیکن نبی نبوت سے پہلے بھی ولیوں سے تو آلہ ہوتا ہے نا نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی سے بہت اونچا ہوتا ہے راستہ بھول گئے جو عالم الغب ہوتا ہے وہ راستے بھولا نہیں کرتا. نہیں کرتا وہ راستے بھولا نہیں کرتا وہ کسی سے راستے پوچھا نہیں کرتا گئے ہیں آگ پیچھے ہٹ گئی ہے انہوں نے دیکھا آگ پیچھے ہٹ رہی ہے انہوں نے پیٹ دی آگ ان کے قریب آئی انہوں نے پھر آگ کی طرف رخ کیا آگ پھر پیچھے ہٹ گئی انہوں نے سوچا آگ درخت پہ جڑ رہی ہے اور درخت کو جلاتی نہیں ہے یہ کوئی اور معاملہ ہے. ابھی اسی کشمکش میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی آواز دی انی آن ربک جس کو آگ سمجھ کے آئے تھے یہ آگ نہیں ہے میں تیرا رب ہوں انی آن ربک فخلا نالئی جوتیاں اتاریے ان قبل المقدس توا آپ مقدس وادی پہ کھڑے ہیں جس کا نام ہے توا اور مقدس جگہوں پہ جوتیاں لے کے نہیں آیا جاتا جوتیاں اتار دیجئے اگر حضرت موسا علیہ السلام کو پہلے پتا ہوتا کہ یہ مقدس وادی ہے جوتیوں سمیت اس پہ نہیں آنا تو اللہ کا پیغمبر جوتیوں سمیت کبھی نہ جاتا نہ جاتا. جاتا رب کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ جوتیاں اتار دیجئے آپ ایک مقدس وادی پہ کھڑے ہیں سنیے اب انی ربک میں تیرا رب ہوں پخلا نہ پس جو اتار دے اپنی جوتیاں انہیں قبل وادل مقدس بے شک آپ کھڑے ہیں ایک مقدس میدان میں تو ون جس کا نام کیا ہے تو ون اختر تو کا میں نے تجھے چن لیا ہے میں نے تجھے پسند کر لیا ہے میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے میرے پیغمبر آیا تھا آیا تھا انگارہ لینے کے لیے آپ آئے تھے آگ لینے کے لیے اور میرا فضل دیکھ انگارہ لینے کے لیے آئے تھے میں نے سر پہ نبوت کا تاج سجا کے واپس کر دیا انختر تو میں نے آپ کو چن لیا ہے فست میں اب غور سے سن فسمہ نہیں فسما ہوتا تو تب ان کانوں سے سن فرمایا فستا میں ان کانوں سے بھی سن اور ان کانوں سے بھی سن ذرا غور کر دل کے کان میری طرف لگا میرے پیغمبر پہلی وہی اتر رہی ہے پہلا مکالمہ پہلا کلام پہلی وہی ابتدا ہو رہی ہے نبوت کی پہلا پیغام آ رہا ہے اللہ کے پیغمبر پر فسٹ میں دل کے کانوں سے سن لما یوہا اس بات کو جس کی تیری طرف وہی کی جا رہی ہے سن اننی ان اللہ بے شک میں ہی ہوں اللہ میں ہی ہوں اللہ لا الہ الا اللہ آنا میرے سوا کوئی الہ بننے کے لائق نہیں ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میرے سوا کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے میرے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے جب میرے سوا الہ کوئی نہیں تو میرے موسا کلیم فا بدنی بس عبادت کر تو میری کار میرا یہ دعوی ثابت ہو گیا میں نے قرآن کی بے شمار آیات سے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ سارے نبیوں کا مشن سارے نبیوں کا دین سارے نبیوں کا بے ست کا مقصد ایک ہی مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ جس کو سورت فاتحہ میں بیان کیا ایا کا نابدو و ایا کا اس لیے ہم نے کرنا بدھو پہ ذرا زیادہ زور دے دیا یہ مرکزی مقام ہے اے دن سرات المستقیم سے تر جانے پہلے سے اس کی اہمیت تو آپ کو سمجھانے اے دن سرات المستقیم بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اے دن سرات المستقیم کا اصل میں کیا کریں گے بحث اس پر انشاءاللہ بتائیں گے ہدایت کتنے قسم ہوتی ہے ہدایت کے کتنے معنی ہوتے ہیں یہاں کون سا مینا مراد ہے بڑے آسان عام فہم لفظوں میں انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ کو لیکن پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو عیا کا نابویا نستعین ہے یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ جو اللہ کی عبادت کی دعوت دینا ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سارے پیغمبر اسی مسئلے کے لیے بھیجے گے اور یہ کائنات جو اللہ نے بنائی یہ زمین یہ آسمان یہ پہاڑ یہ بادل یہ سمندر یہ نہریں یہ فصلیں یہ جانور یہ نباتات یہ حشرات الارض یہ ساری کائنات کس لیے بنی ہے کس کے لیے بنی ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے لیے کیا مطلب یعنی تیرے نفے کے لیے زمین بنائی تاکہ فصلیں اگیں تون خوراک کھا جانور پیدا کیے تو ان کے گوشت کھا جانور پیدا کیے تون پر سواری کر جانور پیدا کیے تون کا دودھ پی یہ درخت بنائے ان کے سائے کے نیچے بیٹھ کشتیاں بنائی ادھر کا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر لے کے اللہ فرماتی ہیں ساری کائنات میں نے تیرے نفے کے لیے ساری کائنات میں نے تیرے منافع کے لیے بنا دی ری خاطر تیرے نفے کی خاطر میں نے یہ کائنات بنائی لیکن اے انسان و ما خلک تل جا ول انسا اللہ لیا بدون ساری کائنات تیرے نفے کے لیے بنائی تجھے اپنی عبادت کے لیے بنی انسان کی تخلیق کا مقصد بھی کیا ہے کہ عبادت کس کی ہو ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہوگی تو یہ زمین و آسمان یہ کائنات بنائی تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے یہ اللہ کی عبادت پہ دلیل بنے دلیل بنے یہ کائنات وہ جو ایک روایت آپ کو مولوی سناتے ہیں لولا کا لما خلق تو اللہ نے کہا میرا سونا جو تین نہ بنانا ہوتا تھا اچھی کچھ بھی نہ بنانے بڑے لچھے دار طریقے سے ممبروں پہ بیٹھ کے بیان کرتے ہیں کہ یہ کائنات تو صرف نبی پاک کے لیے بنی اور اس پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں سر سے لے کر پاؤں کی چھوٹی انگلی تک جھوٹی روایت ہے سن رہے ہو سخت جملہ کہہ دیا ہے میں نے جھوٹی روایت ہے نہ کوئی اس کا سر نہ کوئی نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا پتہ نہیں مولویوں کہتے کی کیوں چڑھ گئی نبی پاک پر جھوٹ بولنا اور کہتے ہیں رب نے کہا ہدی سے رب کیا میرا سونا جو تینا بنانا ہوتا تیسی کچھ نہ دی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی روایت کی اور ایک بات اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیجئے کوئی روایت کسی بزرگ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہو وہ اس لیے معتبر نہیں ہوتی کہ بزرگ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کوئی دلیل نہیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے فلاں بزرگ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے دلیل ہے سند اس روایت کی پیش کرو سند لاؤ سند ہمارے سامنے جو مولوی وہ روایت پیش کرے اس کو کہو سند لکھ دے سند لکھ کے میرے کو لاؤ پوسٹ مارٹم میں کر چھ ایک ایک راوی کا کٹا چٹھا نکال کے باہر نہ رکھ دیا مجھے کہہ دیں کزاب راوی جھوٹے راوی اقزب الناس راوی وزان راوی دجال من الدجاجلہ راوی جن کو محدثین کزاب کہیں جن کو محدثین کہیں لا شای لا لاشاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آدمی کچھ بھی نہیں ہے جس کو محدثین کہیں لاسلا لا لہو لاس لا لَهُ کیا میں نے دا مڈ ہی کوئی نہیں اصل کیا کہتے ہیں مڈ بنیاد لاس لا لَهُ اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں وہ جھوٹھی روایتیں پیش کرتے ہو کس سے سناتے ہو قوم کو کہانیاں پڑھ پڑھ کے سناتے ہو قوم کو رحم کرو اس قوم پر خدا کے لیے رحم کرو اس قوم پر ان کو کس سے کہانیاں نہ سناؤ ان کو اللہ کا قرآن سناؤ محمد کا فرمان سناؤ ص اللہ ایک مولوی صاحب کی میں نے تقریر سنی میری عادت نہیں میں کسی کی تقریر سنوں مجھے لوگ دے جاتے ہیں کیسٹ یہ سنو جی یہ سنو جی یہ سنو جی میں کہتا ہوں یار دفع کرو پرے مت سناؤ پھر ہمارا کام خراب ہوتا ہے پھر جواب دینا پڑتا ہے لیکن وہ ایک دو سفر میں کیسٹ ساتھ لے گیا سفر میں ہم جا رہے تھے اس نے لگا دی کیا لگا سنو جی تو مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں قصے، ایک قصہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور کسوں کی بہار ہے لگی ہوئی ہے نبی پاک نے ہاتھ باہر نکالا نبی پاک نے جواب دیا چار بندوں نے سن لیا فلانے نے لکھتا ہے فلاں لکھ ایک بات جو مولنے بیان کی مولنا کہتے تھے حضور جا رہے تھے دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے وہاں ٹہنیاں گاڑ دی وہ اندر جو قبروں میں بندے تھے نبی پاک نے ان کو دیکھ لیا ان کو دیکھ لیا تبھی تو محسوس کیا کہ عذاب ہو رہا ہے تو مولانا آگے کہتے ہیں اگلا جملہ سنو اگلا مولانا کہتے ہیں زندگی میں جو پیغمبر زندگی میں جو پیغمبر باہر ہو تو اندر والی بات دیکھ سکتا ہے تو مرنے کے بعد اندر سے باہر نہیں دیکھ سکتا دلیل دیکھیں آپ زندگی میں اوپر سے نیچے دیکھ لیتے ہیں موت کے بعد نیچے سے اوپر نہیں دیکھ سکتے میں نے کہا یہ بھی جھوٹ بولا ہے تم نے کہ اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں وہ نبی پاک کا معائزہ ہے اور معضہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے مولویوں کو اچھی طرح پتہ ہے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں کیوں بھائی ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں نبی پاک نے لکڑی سے کلام کیا کہ نہیں کیا بولو وہ جو ستون تھا لکڑی کا جس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے پھر ممبر بن گیا لکڑی رونے لگ گئی آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کے کہا کیوں روتی ہو اس نے کہا آپ کی جدائی میں آپ مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے نبی پاک نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں ممبر سے نیچے اتر آؤں اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتا رہوں اور اگر تم چاہو تو جنت میں میری دوستی قبول کر لو تو لکڑی نے کہا جنت میں آپ کی دوستی میں نے قبول کی پھر وہ آہستہ آہستہ جس طرح بچے دسکورے بھرتے ہیں اور آہستہ آہستہ چپ ہو جاتے ہیں وہ لکڑی آہستہ آہستہ چپ کرتی چلی گئی اب اگر کوئی مولوی یہ واقعہ بیان کرے کہ لکڑی بولی لکڑی نے کلام کیا اور لوگوں ساری دنیا کی لکڑیاں بولتی ہیں کیا کہو گے اس کو اس کو کہو گے آمک ہے پاگل یہ نبی پاک کا موجدہ ہے اور صرف اس لکڑی کے ساتھ باندھ دے نے کلمہ پڑا کہ نہیں پڑھا اب اگر کوئی مولوی کہے ساری کنکریاں بولتی ہیں جی تو کہو گے ہو پاگل, پاگل یہ موجہ ہے انہی کنکروں کے ساتھ خاص ہے علماء کرام نبی پاک نے اگر ان قبر والوں کو دیکھ لیا تھا تو یہ نبی پاک کا موجزہ ہے جو بند ہے انہی دو اس کو عام تم اس موت تو بعد ویکن پہ دلیل بنائی بیٹھے ہو الحمد رب العالمین وسلات وسلام واسید المسلیم